اس جال بیت اور جب ہم نے بنا دیا البید گھر کو وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جالن البیت ہم نے گھر کو بنایا البیت میں لام آ گیا نا اس کا مطلب ہے کہ خاص طور پہ ایک گھر مراد ہے ایک خاص گھر کو اور اس خاص گھر سے مراد کیا ہوا بیت اللہ ہم نے کہا اللہ کو بنایا مسابت الناس لوگوں کے اجتماع کی جگہ لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ مساوا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال فرمایا ہے اور مساوا کا لفظ اگر آپ سمجھ لیں تو قرآن پاک کی بہت سی آیات حل ہو جاتی آج وہ صاحب سارنی آئے ہاں بیٹھتے ہیں है? ایمک لگاتے ہیں یہاں نہیں نہیں یہ سب حضرات تو خیر آتے ہی بہت دیر سے ٹھیک دیکھو بھائی لفظ ہے سب کا مطلب ہے کسی چیز کا اصل حالت کی طرف لوٹ آنا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آئے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ غور اور فکر کرنے کے بعد انسان کسی نتیجے پر جو پہنچتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے غور اور فکر کی ابتدا میں آ جاتا ہے نا تو اسے بھی کہتے ہیں مثلاً ایک آدمی نے سوچا کہ وہ ایک گلاس بنائے تو وہ غور کرتا ہے کیسے بنائے مٹی کہاں سے لائے پھر کس طرح پانی سے گوندے پھر کیا کیا مراحل پیش ہیں اور آخر پر پہ پہنچتا ہے کہ ہاں ایسے گلاس بن جائے گا تو اب وہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہ واپس پہنچ گیا تو اسے بھی سب وابا کہتے ہیں کیونکہ اس انسان نے آغاز کے اختتام کے بعد پھر آغاز کی طرف پلٹ آئے تصوبا کا مطلب کسی چیز کا کسی بات کا اصل حالت کی طرف لوٹ جانا یا جہاں سے چلے تھے وہاں پہ پہنچ کے واپس آنا اسی سے کہتے ہیں کہ ساب فلان فلان آدمی جو تھا وہ لوٹا پلا داری ہی اپنے گھر کی طرف رجوع کیا کیونکہ گھر اس کا اصل تھا نا تو اپنے گھر سے نکلا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کی طرف وہ واپس لوٹ آیا اسی سے بنا سابت ثابت سابت الفسی میری سانس لوٹ آئی سانس رک گئی اس منظر کو دیکھ کے جب وہ منظر ختم ہوا تو میری سانس لوٹے سانس واپس آ گئی سوگ کہتے ہیں نا کپڑے کو سوگ کپڑے کو اس لیے کہتے ہیں کہ سوت جو کاتا جاتا ہے سوت کاٹنے سے مقصد کیا ہے آخر کپڑا بنانا تو جب کپڑا بنانا مقصد ہے تو آدمی اپنے مقصد کی طرف واپس آ گیا کپڑا جو بنانا تھا تو سو سے شروع کر کے واپس اس کی اصل حالت میں آ گئے اس لیے سوپ کہتے ہیں کپڑے کو کہو کہ اپنی اصل حالت کی طرف لوٹا ہوا ہوتا ہے آیا ہوا ہوتا ہے منڈیر کو بھی کہتے ہیں منڈیر سمجھتے ہیں ہاں منڈیر سمجھتے ہیں کیا نہیں صاحب مٹی کا ڈھیر کہاں منڈیر ہیں کپڑا جو ہے یہ قریب قریب کی بات ہے مٹی کا کنارہ چھت کے اوپر جو دیوار بناتے ہیں اسے کہتے ہیں منڈیر اور کنویں کے اوپر جو دائرہ لگاتے ہیں نا اسے کہتے ہیں کنویں کی منڈیر پہ بیٹھا ہے نا جی اب تو ایچ بی نکلے گا اور اب تو لائن اور پارٹ سب چیزیں نکلیں گی اب تو, تو اسے کیوں کہتے ہیں منڈیر اس لیے کہ پانی یا ڈول ہے جس سے نکالتے ہیں نا وہ بار بار لوٹ کے وہیں آ جاتا ہے اپنی اصلی جگہ پر واپس آ جاتا ہے ثواب بھی اسی سے بنا ہے لفظ کیونکہ انسان عمل جو کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے جزا ملی تو لوگ کے وہیں آ گیا اسی لیے بات کا خیال یہ ہے کہ جو ثواب کہتے ہیں کہ بنا چیز کا اتنا ثواب ملے گا تو وہ جو عمل تھا اسی کی شکل کے آمد میں اس کے سامنے آ جائے گی کہ یہ تم نے کیا نیکی کی اپنی شکل ہے برائی کی اپنی شکل ہے پھر نیکیاں بھی مختلف قسم کی ہیں ان کی بھی مختلف شکلیں ہیں تو ثواب کا ثواب اس لیے کہا گیا کہ انسان کا عمل لوٹ کر اس کی طرف آ گیا صبح ایک لفظ عرب بولتے ہیں سببا اور صبح کا مطلب افراد جماعت ان کا مجموعہ کیونکہ اس میں بھی آدمی جو ہیں وہ سب لوٹ کے ایک دوسرے کی طرف آتے ہیں یعنی مل کے بیٹھ جاتے ہیں جماعت ہوتی ہے نا اسے بھی سببا بولتے ہیں اور سبت الہ سبت الہس کا مطلب سببت الہاؤز کا مطلب فوارے کا سینٹر فوارا ہوتا ہے اور پانی اچھلتا ہے اس سے اور پھر لوٹ کے اسی کی طرف آ جاتا ہے تو سببہ اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ ہاؤز کا سببہ ہے اور اسی سے یہ لفظ نکلا ہے آ, اسی سے قرآن پاک میں ایک لفظ آیا ہے کہ سی بات سی بات اموائب کار آیا ہے نا ایک جگہ سی بات ایسی عورت جس کا شور یا تے طلاق دے دے یا وہ بیوہ ہو جائے تو سید واہ اس عورت کو کہتے ہیں جسے طلاق ہو جائے یا اس کے شور کا انتقال ہو گیا تو چونکہ بغیر شوہر کیا ہو جاتی ہے اپنی اصلی حالت پہ آ گئی نا پھر سے سی واقع اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے جو آپ اب پڑھ رہے ہیں کہ مسابا مسابا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جگہ جہاں پر پہنچ کے ثواب ملتا ہے ایک اور یا یہ کہ ایسی جگہ جہاں پہنچ کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جہاں پہنچ کے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ اس جال بے کا مسابت اور جب ہم نے اس گھر کو بنا دیا مسابت الناس لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ یا یہ کہ لوگوں کے ثواب حاصل کرنے کی جگہ اب سمجھے اچھا صاحب سمجھ میں آئی بات دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جال نل بھئی تھا اس میں ظرف ہے جگہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے مصابہ۔ اور ہم نے بار بار مصابہ اچھا دوسرا ترجمہ دو تو ہو گئے جگہ جمع ہونے کی مصابہ یا ثواب حاصل کرنے کی جگہ اور یا پھر بار بار لوٹنے کی جگہ وہ بتایا تھا نا کہ صاف فلان اللہ داری آدمی اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا تو مساوا بار بار لوٹنے کی جگہ یعنی اللہ نے بتلایا دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہمارا گھر ایسا ہے کہ کوئی کتنی مرتبہ ہوا ہے یہاں سے پھر اس کے دل میں تڑپ رہے گی کہ میں بار بار حاضری دیتا رہت للناس لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ اس لیے کوئی بھی ترجمہ کر لیا جائے اور جب ہم نے اپنے گھر کو بنایا لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے اور جب ہم نے اپنے گھر کو ایسا بنا دیا جہاں آنے سے لوگوں کو ثواب ملتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اور وہ جگہ یاد کرو جال نل ہم ہمیں اپنے اپنے گھر کو بنایا مسابت الناس یہاں بار بار لوگ آتے ہیں یا, یا, یا, یا یہ کہ لوگ جمع ہوتے ہیں یا یہ کہ ثواب حاصل کرتے ہیں سب ترجمہ درست ہو گئے مسابت الناس لوگوں کے لیے مساب تو تھا اصل میں یہ جو تن ہے نا تا پر دو زبریں یہ مبالغے کے لیے مساب تو تھی اصل بات اور تن جو ہے یہ مبالغے کے لیے شدت پیدا کرنے کی بہت زیادہ ثواب کمانے کی جگہ بہت زیادہ لوگ لوٹ لوٹ کے وہاں آئیں گے بار بار یا بہت زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہو جانے کی جگہ جب ہم نے اس گھر کو ایسا بنایا وہ امنا اور امن بنا دیا بڑی اچھی بات جساس رازی رحمت اللہ نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں بظاہر یہ خبر ہے خبر اور حکم میں فرق آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے خبر تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی پاکستان چلا گیا خبر دے دیا آپ نے کہ بھی یہ ہوا ہے اور ایک آپ کہتے ہیں کہ تم جاؤ تو یہ حکم ہو گیا نا تو خبر اور حکم میں فرق ہے جساس جس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے یہ چکا نا و امنا اس کا مطلب بظاہر تو ہے خبر کہ ہم نے امن کی جگہ بنایا ہے بیت اللہ کو لیکن حقیقت میں یہ امر ہے کہ وہ امنا اور دیکھو وہاں امن قائم رکھنا کبھی وہاں فساد کی بات نہ سوچنا مسابت للناس ہم نے انسانوں کے امن کی جگہ بنا دیا ہے اور ہم نے ویت اللہ کو بنا دیا کیا لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ایسی کمال کی بات ہے کہ آپ اس ایک لفظ پر غور کیجئے جو اللہ نے فرمایا کہ امنا ہم نے امن کی جگہ بنا دیا ہے کیوں ظاہر کس لیے کہ لوگ آ کے عبادت کریں وہاں آ کے لوگ اپنے عقیدے کے مطابق دین کو پھیلائیں دین کا کام کریں یہ امن ایسی چیز ہے کہ جس معاشرے میں قائم ہو جاتا ہے وہاں لوگ دین اور دنیا ہر میدان میں ترقی کرتے ہیں اور جہاں بھی امن کی صورت حال نہیں رہتی تھی وہاں گڑبڑ ہو جاتی اس لیے جتنی اسلامی حکومتیں اب دنیا میں ہیں نا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح وہاں امن پیدا ہو جائے امن پیدا ہو جائے لوگوں کی جان کے تحفظ کے لیے امن پیدا ہو جائے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کہ انصاف ملنے لگے امن پیدا ہو جائے لوگوں کو معاشی طور پہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونے لگیں اگر یہ کہیں بھی ہو جائے تو یہ دین خود بخود پھیلے گا اس دین میں بڑی جان ہے بڑی طاقت بڑی قوت امن نہیں ہے کہ نتیجہ یہ کہ جن ممالک میں امن ہے جان کو تحفظ ہے مال کو تحفظ ہے حقوق کو تحفظ ہے عدالت تحفظ دے دیتی ہے معیشت کو تحفظ ہے وہاں کے لوگ چاہے وہ کتنے ہی بدماش ہوں اور کتنے ہی ظالم اور دنیا میں جو کچھ مرضی کر رہے ہوں جو ان کے شہری ہو گیا اس کو امن نصیب ہو گیا نا اب وہ جس مذہب ملت سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کے لیے پھر کام کرتا ہے اور اگر وہ کفر ہے اس کا مذہب تو پھر تو ویسے ہی خدا کی لعنت ہے اور اسلام ہے اس کا مذہب تو مسلمان پھر کام کرتا ہے مسلمان کو جب امن مل جاتا ہے تو پہلی چیز جو دل میں اٹھتی ہے وہ یہی کہتا ہے تم مسلمان ہو اسلام کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے چاہے وہ ڈائریکشن کوئی بھی اپنا لے مگر اسلام کے لیے امن ایسی چیز ہے یہ امن نہیں رہا امن پیدا ہو جائے بہت سے کام درست ہو جائیں بھائی جالنل بے تو مساوت الناسی امن کی وہاں بھی ضرورت تھی اللہ نے فرمایا ہم نے امن وہاں بنا دیا ایک یا یہ کہ وہاں امن قائم رکھنا اس سے مراد پھر یہ ہوگی کہ وہاں جو کہ جو حکمران ہے ان کو آرڈر دیا ہے کہ وہاں امن قائم رکھنا وہ تخز اور بناؤ مقامی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلط کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم وہ ہے جہاں بحث ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور ابھی تک وہ محفوظ ہے وہ پتھر جو ہے اس پہ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے پاؤں کا نشان بھی ہے اور وہ نشان آپ دیکھیں گے جیسے ہمارے ہاں سات نمبر کا پاؤں ہوتا ہے چھے نمبر کا ایسا ہے وہ پاؤں اور فکاہر نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کا پاؤں اس کے ہاتھ کی ایک بالشت اور دو یا تین انگلیوں کے برابر ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا پھر اس کا پاؤں ہوتا ہے اس سے آٹھ یا نو گنا انہوں نے لکھا ہے کہ اتنا اس کا قد ہوتا ہے یا چھ اور ساتھ کے درمیان یا آٹھ اور نو کے درمیان یہ شامی میں بحث ہے ایک جگہ فقہ کی کتابوں میں ایسی چیزیں آتی خیر ارشاد وطو میں مقامی ابراہیم مسلم اور ابراہیم علیہ السلات وسلام کے نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے اس کو بنانا تم جو بیت اللہ کے قیام قائم کرنے کی جگہ ہے اس کو تم بنانا مسلح نماز پڑھنے کی جگہ محققین کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلط کے قیام کھڑے ہونے کی جگہ اور وہ کہتے ہیں کہ اصل بات اتنی سی ہے کہ جہاں پہ امبیا علیہ صلاحۃ السلام کا قیام ہوتا ہے جہاں ان کی ولادت ہوتی ہے جہاں ان کی قبر ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا خاص مرکز ہوتا ہے محبت ہوتا ہے اور اگر لوگوں میں اس سے عقیدے میں خرابی آنا شروع ہو جائے تو پھر لوگوں کو ان چیزوں سے روکنا چاہیے لیکن در حقیقت جہاں بیال السلام کی قبر ہوتی ہے اور جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں وہ بڑی خدا کی خاص رحمتوں کا اس پہ نزول ہوتا ہے اور دنیا میں کوئی قبر محفوظ نہیں انبیاء علم السلام کی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی قبر حتمی اور یقینی طور پر ہے باقی جتنی بھی قبریں جتنوں کے متعلق کہا جاتا ہے وہ نہیں ٹھیک نہیں اس پہ علی رضی اللہ کی قبر ہے کوفہ میں ہم گئے اور اس کے ساتھ دو بڑی بڑی قبریں اور بھی ہیں تو جو لوگ وہاں تھے میں نے ان سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے ان کا آدم علیہ السلام کہ میں نے کہا یہ کس کی اس کا علیہ السلام میں نے کہا آدم علیہ السلام کی قبر کہاں سے آ گئی ان کا تو قد اتنا بڑا تھا حدیث میں آیا ہے اور نور علیہ السلام اسلام کی قبر کہاں سے آ گئی میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور طوفان نو جو آیا تھا اس میں آدم علیہ السلام کی قبر نہیں مٹ گئی وہ سارا اس علاقے میں آیا تھا تو مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ ناسویس یعنی تم ناسوی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف ہو میں نے کہا نہیں میں میر المومنین رضی اللہ عنہ کا مخالف نہیں ہوں میں اس کا نکلو یہاں سے بس ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دی مطلب عقل آدمی گم کر کے پھر جائے کیونکہ حض آدم اور حزت نو علیہ السلام کی قبریں کہاں دنیا میں باقی کسی کی بھی باقی نہیں ہے جو بھی جو بھی تخمین قیاس بس اس طرح کی چیزیں ہیں حزت ابراہیم علیہ السلط وسلام کی قبر حتیٰ کے باقی نہیں جو کچھ کہتے ہیں بس ایسے ہی ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے حقیقتاً وہی کیونکہ مستقل امت میں ہر دور میں لوگ وہاں حاضری دیتے رہے اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج میں تو گیارہ یا تیرہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کے نماز پڑھی اور ان میں سے نسائی کی روایت میں صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جبریل احمین نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عیسا علیہ صلاح وسلام پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم اترے اور حدیث میں آیا دو رکتیں آپ نے پڑھ تو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا عقیدہ درست ہو اور اپنے طور پہ کوئی عمل کر لے وغیرہ عام لوگوں میں جب بات چلی جاتی ہے تو لوگ پھر اپنے مشائق کی قبریں پھر مشائق کے بیٹھنے کی جگہ اور پھر کیا کیا لمبی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نہ تو اس مبالغے میں جانا چاہیے اور نہ بالکل ہی انکار کر دینا چاہیے اعتدال کی راہ رکھنی چاہیے کہ اصل ہے ان چیزوں کی لیکن یہ کہ اگر عقیدہ خراب ہوتا ہو پھر ایسے نہیں کرنا چاہیے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں مکہ مکرمہ میں اما کو دیکھا اماموں کو یعنی بڑے بڑے لوگوں کو جو, جو, جو مکہ مکرمہ میں قبریں پکی بنا دی گئی تھیں ان کے گرانے کا حکم دیتے تھے چیزوں کو گرا۔ وہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ تبا میں سے ہیں تو انہوں نے جن کو دیکھا ہوگا وہ یقیناً تابعین کے درجے تک تو ہوں گے تو بڑی بڑا مقام تھا ان اثرات کا اس لیے دونوں ایکسٹریم سے بچنا چاہیے نہ تو یہ کہے کہ ان چیزوں کی کوئی اصل ہی نہیں اور نہ یہ کہے کہ ان چیزوں کی اصل اتنی بھی ہے کہ خود میرے بعد مرنے کے میری جگہ کو بھی ذرا مرکز بنا لینا ہاں یہ سب چیزیں حد اعتدال سے ہٹ جانے کی اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عم جیسے آدمی کے لفظ آئے ہیں جو بیت اللہ میں گئے تو انہوں نے حضر اسرت کو کہا کہ میں جانتا ہوں تم میں کوئی نفا اور نقصان نہیں ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تمہارا بوسا لے رہے تھے میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا ان جیسے آدمی توحید کے معاملے میں جن کا موقف یہ تھا وفات سے پہلے حس کے عبداللہ عمر رضی اللہ عن کو بلایا اور کہا جا کے اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہو کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں میرے جو دونوں بزرگ تھے جو دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ مجھے قبر کی جگہ مل جائے اور جا کر یہ نہ کہنا احتیاط دیکھو فرمایا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا کیونکہ آج کے دن میں نے تمہارا کوئی کام نہیں کیا صبح سے تو میں تمہارا امیر نہیں ہوں یعنی جس دن کام نہیں کرتا کوئی اس دن وہ امیر نہیں رہتا اور فرمایا کہ ان سے یہ درخواست کرو تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نما کہتے ہیں میں جب لوٹا ہوں تو برابر ان کی نگاہ دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی تو میں نے آج کیا کہ بشارو تو آپ کو اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی اور عمر کو میں اپنی جان پہ ترجیح دیتی ہوں ان کو کو ان کے لیے ہم قبر بنائیں گے تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اکبر احمی سب سے بڑا بوجھ میری طبیعت پہ یہی تھا کہ وہاں قبر کی جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی اور پھر بھی فرمایا کہ مجھے غسل دینے کے بعد میرا جنازہ وہاں رکھ دینا اور پھر امول مومنین سے پوچھنا ایسے نہ ہو کہ میرے روب کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہی ہوں اور اگر اس وقت وہ نہ کر دیں تو مجھے جنت البقی میں دفن کرنا عام مسلمانوں کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں اور ان کے پاؤں مبارک میں یا اس جگہ میں کوئی چیز تو تھی کہ عمر رضی اللہ نے جیسا انسان کہتا ہے کہ مجھے وہاں دفن کرنا تو اس لیے ان چیزوں کا سرے سے انکار کرنا بھی مناسب نہیں اور وہ دوسری حد بھی مناسب نہیں اللہ نے میں مقام ابراہیم میں اور ابراہیم اللہ علیہ السلط کے قیام کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو یہ وہ نماز ہے جو طواف کرنے کے بعد دو رکتیں پڑھتے ہیں نا واجب ہو جاتی ہیں یہ وہ ہے مالکیوں اور ہنفیوں کے نزدیک واجب ہیں اور امام شافی رحمت اللہ کے نزدیک سنت ہیں اور ہمارے نزدیک پورے مکہ میں کہیں بھی پڑھ لے اس کے ذمہ ادا ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مقام پر ہی پڑے پیچھے جا کے کہیں پڑھ لے حتیٰ کہ گھر واپس لوٹ کے پڑھ لے جہاں مکہ مکرمہ میں ٹھہرا ہوا ہے تو بھی یہ دور کرتے ہیں ادا ہو جائیں گے ہاں واجب ہے اس دن ہر طواف کے بعد واجب ہیں چاہے وہ عمرے کا طواف ہے چاہے حج کا طواف ہے چاہے ویسے آپ طواف کریں کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ گھر بھی جا کے پڑھ سکتے جی جی ہر یا مکے کے اندر کھلا گیا نا جی کہیں جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہاں جا کے پڑھ لیں نہیں اس کے بعد تو سعی بھی کرنی ہے وہی کہہ رہا تھا صحیح تو کرنی ہے نا اس سے پہلے اس کو دو رک پڑھنی ضروری ہے پڑھنی ضروری ہے لیکن اگر وہ پڑھ لے گا کسی وجہ سے باہر چلا گیا ٹھیک ہے پھر گھر جانا پڑ گیا وضو کرنے کے لیے گھر چلا گیا وہاں دورکتیں پڑھ بیت اللہ میں اتنا رشتہ نہیں پڑھ سکتا باہر جا کے پڑھ لیں ہو جائیں یہ اچھا وہ اہدنا الا ابراہیم اور ہم نے عہد لیا عہدنا سے مراد امرنا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے فرمایا میں نے وعدہ لیا ان سے یعنی انہیں حکم دیا یا ان کی طرف وہی کی اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام کی طرف بھی اب باپ آگے ساتھ ان کے بیٹا بھی آ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے یہ وعدہ لیا دونوں کو یہ حکم دیا کہ ان طاہرا کس بات کا یہ ان اس کی تشریح کے لیے اس چیز کے لیے جس کا حکم دیا اور حکم یہ دیا توہرا تم دونوں پاک رکھنا بی میرے گھر کو تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھنا اس سے ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ بیت اللہ کو پاک رکھنا کس چیز سے شرک سے کہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو توحید کے لیے ایک مرکز چاہیے اور اس مرکز کو ہر قسم کی بدعت شرک ان چیزوں سے بالکل پاک رکھنا ہم نے انہیں کہا کہ یہاں کسی کی عبادت ہمارے علاوہ نہیں ہونی چاہیے اور نے اسے عام لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ است ابراہیم اور است اسماعیل علیہ السلام کو جو حکم ہوا ہے ہر مسلمان کو یہ حکم ہے اور بیتی سے مراد صرف وہی گھر نہیں بلکہ ہر مسجد مراد ہے کہ ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھو جس مسجد میں بھی تم جاتے ہو نماز پڑھتے ہو اس مسجد کو پاک رکھنا صرف صاف ہی نہیں لفظ ارشاد فرمایا کہ تاخیرہ خوب پاک رکھنا اچھی طرح پاک رکھنا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں راج میں گیا تو میری امت کے اعمال مجھے پیش کیے گئے اور آپ نے فرمایا حتیٰ کہ ایک آدمی نے مسجد میں ایک کنکا پڑا ہوا تھا اور اس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اسے پاک رہنا چاہیے اس کا ثواب بھی مجھے دکھایا گیا جو اللہ نے اسے دیا تھا تو اس لیے فرمایا بالکل پاک رکھنا میرے گھر کو کیونکہ اس گھر میں طواف کرنے کے لیے لوگ آئیں گے اس گھر میں عبادت اختیار کرنے کے لیے آئیں گے نا اسی طرح یہ اللہ کا گھر ہے جسے پاک رکھنا ہے اور انسان کا دل جہاں سب جذبات کیفیات احساسات اللہ کے ساتھ تعلق یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اسے پاک رکھنا ضروری نہیں اسے بھی آدمی پاک رکھے کتنے بت بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں توبہ ڈالرز کا بت ہوتا ہے دولت کی محبت اس کی پرستش ہوتی ہے اور کس کس چیز کی وہی عہدہ اپنے پاس آ جائے تو اپنی اولاد کو زیادہ نوازنا کربا پروری کا ایک بت ہوتا ہے ایک اور بت بھی ہوتا ہے جس سے نفرت ہوتی ہے جس طرح شیطان کو وہاں کنکر مارتے ہیں نا صبح و شام اپنے دشمنوں کے بت اپنے دل میں سجائے ہوتا ہے لانت پھینکتا رہتا ہے ان سب چیزوں سے دل کو پاک رکھنا چاہیے اور دل کو پاک رکھے پتہ کبھی وقت ملے ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو یہ تو ازرنا نہ ہو یہ تو بہانہ نہ ہو کہ دل میں بہت سی چیزیں اس لیے دل کو بھی پاک کریں لطائفین ارشاد فرمایا کس کے لیے پاک رکھنا ہے ان لوگوں کے لیے جو طواف کریں سب سے پہلے طواف کو لائیں اسی لیے فکہ حنفی فکہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بیت اللہ میں سب سے افضل عبادت طواف ہے حتیٰ کہ عمرے سے بھی افضل طواف وہاں جا کر ایک عمرہ تو کرنا ہی ہے جس کا احرام باندھ کے کوئی آدمی گیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مسلسل طواف کرے یہ زیادہ افصلہ ہے بجائے اس کے کہ مسلسل عمرے کرے اور عمرے کے لیے لوگوں کو اتنی پڑی بھی ہوتی ہے کہ وہ دن جن دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے ان دنوں میں بھی عمرہ کرتے ہیں بارہ ذیل کو حج مکمل ہو گیا نا تیرہ کی رمی ابھی باقی ہے تو اس دن بھی اس کے بعد بھی یہ گیارہ بارہ تیرہ یہ ہی جو ہیں ان میں عمرے کا کرنا مکرو ہے کیونکہ حج کے عمال ابھی باقی ہیں حج کی طرف توجہ دینی چاہیے ان دنوں میں بھی جا کے لوگ وہاں عمرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ذرا نہیں سوچتے کہ شریعت کمستا کیا اس لیے طواف کا کرنا سب سے اکثر ہے طواف میں عمرے سے بھی زیادہ ثواب ہے اور اللہ اللہ نے مہربانی کی ہے اور اس میں دیکھو محنت بھی کم ہے وقت بھی کم لگتا ہے جتنے مرضی کرتا رہے سارا دن گھومتا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس لیے عمرہ ایک دو کر لے بس باقی طواف کرے اسی لیے یہاں سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کرنا ان لوگوں کے لیے جو طواف کریں وہ اللہ اور ان کے لیے جو یہاں آ کر احتکاف کریں احتکاف کا مطلب اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہر جانا کتنا ٹھہرے ایک منٹ کے لیے بھی اگر ٹھہر گیا تو وہ احتکاف ہے اس کا نفی کو کہا کیا اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو احتکاب کی نیت کر لے کہ اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں اس وقت تک احتکاب کرتا ہوں ایک گھنٹہ پندرہ منٹ دس منٹ جتنے بھی, بھی نماز پڑھتا ہے اسے احتکاب کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا اور جو بھی عبادت باقی کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا اور دوسرا اعتکاف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وہ رمضان کا آخری اشرہ ہے یہ دس دن احتکاب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اپنے دوسرے اشرے کا احتکاب کیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ پہلے اشرے کا یعنی پورے رمضان کا بھی احتکاب ثابت ہے لیکن جو سنت موقدہ ہے اصل وہ آخری دن آخری دس دن وہ رکا اور ان کے لیے جو لوگ رکوع کریں رکوع سے مراد اللہ کے سامنے جھکنا اور قرآن رکو کا کبھی کبھی استعمال سجدے کے لیے بھی کرتا ہے حضرت داؤد علیہ سلاۃ والسلام کے متعلق آیا ہے کہ غمنا داود ان فتنہ اور حستے داؤد علیہ السلاۃ والسلام انہوں نے جان لیا کہ اللہ نے انہیں آزمایا ہے تو اس موقع پر جو رکو کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سجدہ ہے اس لیے یہاں پر اشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ رکا اور ان کے لیے توا ان کے لیے صاف رکھنا جو رکو کرتے ہیں اس سجود اور ان کے لیے جو سجدے کرتے ہیں ان کے لئے صاف رکھنا میرے گھر کو دیکھو یہ کتنا اللہ کی نظر میں بڑی عبادت کا مقام ہے کہ جو لوگ رکو کریں اور سجدے کریں دو جلیل القدر پیغمبروں کو حکم دیا ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھیں یا میرے علاوہ کسی کی عبادت کسی کی پرستش نہیں ہونی چاہیے